صلات والسلام نبی اللہ نور آ فرماتے ہیں جبرائیل علی السلام نے مجھ سے عرض کیا رب تعلی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم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 الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه الطلا والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد ما يربي النور میں مدنی چینل کی خصوصی نشریات میں ایک بہت ہی پیارا سلسلہ بھی ہوگا جو آپ دیکھ بھی رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس سلسلے میں انشاءاللہ شاء اللہ حضرت علی رحمت الرب العزت کے مشہور عالم سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کے اشعار پڑھے جائیں گے انشاءاللہ اللہ سنے جائیں گے اس کے مشکل الفاظ اور اس کے معنی بھی بتائے جائیں گے اس کے مطابق آیات و عادیث بھی پیش کی جائیں گے بٹھے بٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک وات نے اپنے پاک کلام میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ارشاد فرمایا تعظیم کے بارے میں فرمایا محبت و اطاعت کی تعلیم دی اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو یہ حکم بھی دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام عرض کیا کرو چنانچہ پارا بائیس سور احزاب آیت نمبر چھپن جسے آیت درود کہا جاتا ہے ارشاد ہوتا ہے ان <سلام> جما کنز ایمان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اس مبارک آیت میں درود و سلام کا حکم فرمایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام پڑھنے کے عمل کا مقام و مرتبہ بھی واضح کیا گیا کہ ایسا عظیم اور اعلی عمل ہے کہ خود خالق کی کائنات از وجل اور اس کے سارے فرشتے اپنی اپنی شان کے مطابق اس عمل میں تمہارے ساتھ شریک ہیں اللہ تعالی کا امت مسلمہ پر فضل ہے احسان ہے اس نے درود و سلام کے لیے الفاظ و کلمات مخصوص نہیں فرمائے بلکہ ہر ایک کو اجازت دی اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے الفاظ میں مستفیٰ جان رحمت پر سلام ارض کرے نماز میں اللہ تعالی نے اپنی حمد و فنا کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلاۃ و سلام کو بھی شامل کیا تشاہد میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ تو الفاظ مخصوص ہیں مگر اس کے علاوہ کوئی تخصیص نہیں غلامان مصطفیٰ ہمیشہ ہر دور میں اپنے اکالی سلاد و سلام کی بارگاہ میں نصر میں نظم میں درود و سلام کے ہزار ہا پھول اور گجرے پیش کرتے رہے ہیں اکلی سلات و السلام کے بے شمار غلاموں نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیے مگر آکا کے دو غلام ایسے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا سلات و سلام بار گاہ رسالت میں ایسا مقبول ہوا ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مثال نہیں مل وہ دو غلام کون سے ہیں نمبر ایک حضرت شیخ شرف الدین ابو عبد محمد بن سعید علیہ رحمت اللہ المجید جو مشہور ہیں امام بسری کے نام سے اور ان کا قصیدہ کہلاتا ہے قصیدہ بردہ قصیدہ بردہ کیا ہے پتا کون سا ہے بار کا رسالت میں بہت مقبول ہوا وہ ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت الحاج المفتی القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا قصیدہ سلامیہ مصطفیٰ پلام شم شو سلام اور اس سلام سے مسجدیں گونج رہی ہیں نماز جمعہ کے بعد عام طور پر یہ سلام پڑھا جاتا اور سپیکروں سے آواز آ رہی ہوتی ہے شمع میں مستفی مٹھے مٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین اس عشق بھرے سلا تو سلام کے کمو بیش ایک سو اکہتر اشعار ہیں اس کی خصوصیات بھی سمات فرمائیے یہ اردو سلاموں میں سب سے طویل ترین سلام ہے اس سلام میں میرے آقا علیہ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کے سراپا مبارک کا بیان کیا ہے اس سلام میں میرے آقا علیہ حضرت نے اکالی سلاط و سلام کی مقدس اداؤں کا بہت ہی خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے اس سلام میں سید اعلی حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اقدس کے علاوہ آل اصحاب اولیاء اور اکالی سلاط و سلام کی تمام امت پر بھی سلام بھیجا ہے ہر شیر میں اس سلام رضا کے ہر شعر میں قرآن و حدیث کی تعلیمات بہت ہی پیارے اچھے انداز میں بیان کی گئی ہیں اس سلام رضا میں سیرت نبوی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اس سلام رضا میں تاریخ اسلام کے عظیم واقعات کو بڑے نرالے انداز میں پیش کیا گیا ہے اس سلام رضا میں پیارے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تع وسلم کے مبارک سراپا کو بیان کرتے وقت اردو کے ان الفاظ کا سلیکشن کیا گیا ہے جو عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس سلام رضا میں اقلی صلاحت وسلام کے عظیم معجزات کا ذکر بھی کیا گیا ہے ہر شعر کا معنی کسی نہ کسی آیت قرآنی یا حدیث سے ماخوذ ہیں مستعفی جانا ترتیب سماعت فرمائی پہلے تیس اشعار میں مدینے کے تاجدار نبیوں کے سردار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص کا بیان ہے خصائص کیا وہ خصوصیات جو میرے اکالی سلاط السلام کو اللہ تعالی نے عنایت فرمائی یہ خصوصیت اور کسی میں نہیں اکالی سلاط اسلام کے کمالات اور موجزات کو بیان کیا ہے اور اعلی حضرت نے واضح کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا وجود مسعود بے مثل ہے اور ہر چیز کے وجود کی علت و سبب ہے مصطفیٰ اکتیسویں شیر سے اکیاسی تک اکالی سلاط اسلام کے سراپا مبارک کا بیان ہے ہر ہر عزم مبارک کا بیان ہے اس عزم مبارک کی اہم خصوصیت کا بیان ہے اس عزو مبارک کے حسن و جمال کا بیان ہے برکات کا بیان ہے بیاسی تا نوے میں اکالی سلاط اسلام کی ولادت با سعادت کا بیان ہے بچپن کا بیان ہے رضاط کا بیان ہے رضائی والدہ رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات کا بیان ہے اکیانوے تا ننانوے اشعار کا حصہ جلوت ذکر و فکر باسط امبار کا شان ستوت اور غلبہ دین پر مشتمل ہے سو تا ایک سو چار اشعار غزوات میں شرکت اور میرے اکالی سلاط و السلام کی جرت و بہادری کا بیان ہے ایک سو پانچ سے ایک سو سترہ تک کا حصہ خاندان نبوی اور گلشن زہرا کی خوشبو سے مہک رہا ہے ایک سو اٹھارہ تو ایک سو چھبیس میں ازواج متحرات یعنی اما ہاتھ کے دراجات و کمالات ہیں ایک سو ستائیس تا ایک سو صحابہ خلفۂ راشدین عشرہ مبشرہ کی خدمت میں سلام ہے ایک سو چوالیس تا ایک سو انچاس میں تابعین کا بیان ہے تبا تابعین پر سلام ہے تمام آل رسول پر سلام ہے ایک سو پچاس اور ایک سو ان دو اشعار میں آئی اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علی مجمعین کا مبارک تذکرہ ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین ایک سو باون تا ایک سو پچپن اشعار میں کیا ہے غوث پاک کی خدمت میں حاضری ایک سو چھپن تا ایک سو اکسٹھ اشعار جو ہیں یہ مشتمل ہیں اپنے مشائق سلسلہ کے تذکرہ پر اعلیٰ حضرت نے اپنے مشائق سلسلہ کا تذکرہ کیا ہے ایک سو باسٹھ تا ایک سو پیسٹھ کے حصے میں تمام امت مسلمہ خصوصاً اہل سنت اعلی حضرت کے والدین دوست و احباب اساتذہ کے لیے دعا ہے اس سلام کے اختتام کیا ہے سبحان اللہ اس سلام رضا کا اختتام اس دعا پر ہے اے خالق و مالک از وجل یہ سلاد و سلام کا عمل مجھے روزی قیامت اس طرح نصیب ہو جب رحمت عالم نور مجسم شاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محشر میں تشریف لائیں تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں یوں ارض کروں مصطفیٰ مصطفی کا مطلب کیا ہے منتخب برگزیدہ جان رحمت سے مراد ہے سراپا رحمت شمعہ چراغ بز مجلس ہدایت رنمائی اور بزم ہدایت سے یہاں مراد ہے جماعت انبیاء علیہم مسلاط وسلام تین خفائش کا ذکر کیا اعلی حضرت نے اس پہلے ایک ہی شعر میں کہ میرے اکالی صلاحت السلام منتخب ہیں آپ کی ذات پا منتخب ہیں نمبر دو آپ سراپر رحمت ہیں نمبر تین آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں مصطفیٰ میرے اکالی صلاحت اسلام کا مشہور ذاتی صفاتی نام ہے میرا قالی صلاحت اسلام کے دو نام ذاتی ہیں محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ صفاتی نام بے شمار کیونکہ صفات بے شمار تو نام بھی بے شمار علماء نے ایک ہزار تک کا کہا ہے ایک ہزار نام ننانوے مشہور ہے تو آپ کا صفاتی نام ہے مصطفیٰ اس کے معنی ہے منتخب یعنی وہ ذات جو تمام کائنات سے برگزیدہ افضل انتخاب و خلاصہ ہے سبحان اللہ مصرت احمد بزار معجم کبیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صلاحت السلام کی ذات پاک کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی تو حضور علیہ سلا تو اسلام کے قلب مبارک کو سب سے افضل پایا لہذا اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا ذات ہوئی انتخاب سلو الل حبیب مصطفیٰ جانا ہے مت پہ لاکھوں سلام شمو بس ہدایت فلا